اب میں استحکام پاکستان سیمینار کے صدر اور استاد العلماء جناب محترم علامہ سید عبدالسلام صاحب رستمی سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لا کر آج کی اس صدارتی خطاب میں نوازیں جناب سید عبدالسلام صاحب الحمد ان ینصرکم اللہ یخذلکم فاض الم شیطان العظیم اللہ محترم علماء و مشاعد مختلف دینی اور من جماعتوں نمائندگان دارن مجاہدین مر گری موجودہ حالاتوں مطابق چکم ہر قسم اور ہر جہت باندھے بحث و خبروات تحقیقاتوں اغاسوں دو علماء کرام و مقرین حضرات الدل ضاول دا مبارکباد پل زانتا پیش کو موجودہ حالات کار سنگ پیدائش خدا کی کل کلد شرن خیر پیداشی خدا شرنگ شر کہ خیر ماں کرام باشد اللہ تعالی ن چرب ان شاء اللہ کل پاکستان مذہبی جما دینی دی جما تون پلیٹ فارم مانی ننم جمکل جم کرم او دا امید دے چکم میں اختلافات رضی کورن کی نہ نظریاتوں ناغدر کنار لیکن دس مسئلہ چار تمام مسلمانان اور دا اسلام د عزت و دقاروں حفاظت سر تعلق لئی دے تباہ ان شاء اللہ تعالیٰ مونگ ٹول جماعتوں نے یوی ابے اتفاق دو مزارہ چراکم سیمینار چپنم استحکام پاکستان محمت مسلمہ مجلوم افغانستان جوڑ چھ د دفاع افغانستان او پاکستان کونسل زیر اہتمام دلان نے نہ مختصر دے ادھر یو قلت یوشی چداغے خجم کمی لیکن دانے فہدی زیادتی داؤ صرف یو نمائندہ سیمینار دے بے کہ عام دعوت نو دے و جن دارے دچا زین تنجی چدا دیر مختصر یو چند کسان نہ حکومت بازی بسر افتدار ہوئی دا مذہبی کو نہ موٹے کسان مونٹے خوب مٹھی بانے قلد منصاد موٹی بانے کی مری کرے ردا خیال نے غلطی صرف مختصر چونکہ وقت ختم دو کے یو خبر حکوم سے مذہبی اور دینی جمع علماء داری کوشش کوششن دا, دا لاپ فضل دا پاکستان جوڑ شیر در تاریخ گواہ در پاکستان دے استحکام اور ددی د مضبوط والی فکر اور کرام سر نور خلقو نہ نو کرے پیسیت سروز و سی ہوتی دا, دا, دا, دا, دا بنیاد بے دی بنیاد دے اور سہکام دا پاکستان پتری پا گی ولے بس د تقابل پتور دوستی دش قوم یدارش استحکام پاکستان د قرآن کریم پتر سنگ کی اور موجودہ حکومت بیا سنگ پالیسی جوڑا کڑے جوڑکڑے استحکام پالیسی دا استحکام دا پارا اول نمبر قرآن کریم کے اللہ اصول یخیری اول دا, دا اللہ مددی اور مدد اشتہ نہ مومنان و مسلمانوں نہ افغانستان و پاکستان سرا نہ تو اللہ ددد مقابلے کی ہی شے نشینگیرے ہاں را یا نصرت دا اللہ مدد دا اللہ ڈاللہ پس پسرا حاصل اللہ فرمائی وقال اللہ محکم لقم تم اسلام وات تم اسکا وہ امن تم بے رسولی و ذر تم وخرت اللہ قرض حسانہ زس ساس اللہ فرما اس ساس و مدت قوم کے بندگی را اللہ پیدا کے بدنی دارنگی مالی قربانی ڈارنگ یقین ایمان پر رسولان و داغی سنت ڈارنگی درسولان دا و داغی دین دفاع دا اسلام دفاع نارنگ دا پریوا مال خرچ کو نہ اصل کے تعبیر دے اسلامی اسلامی نظام دا سبب دے دا اللہ تعالی مدد پد حاصلی میت و نصرت دا اللہ تعالیٰ پد حاصل نئے استحکام پاکستان کو واڑی یا منگے پکار دے پکارے پے ملک اسلامی نظام راش آ نظام قرآن کریم و سنت نبی سلم تفسیر سر پیش کرے امن مختصر پیش کوم دمن استحکام سے راضی پر دو سیز و راضی یا پمن سر راضی بل پہ اقتصادی حالت سر راضی امن بل ہے. قرآن کریم کے اللہ تعالی پیش گئی امن پر سسرا سیدھی اللہ ضیل امن علم بز المین اولا محتدور امن واڑا پارا صاف ایمان پکار خلگ ایمان والدی پشداری کی مان سر ظلمنی گٹکڑی ظلم حدیث پر بینار آجی شرک و کفر نہ مسرکان و رسوما دا داری طور طریقے الوی شرک نہ قسم نے دی ہو لیکن امریکہ انگریز نسوارا پائی الوی شرک دارے تقابل دارا چمو اللہ و و درے خبریا مرگری خبر کولا بوس اسلام نا خبر اس لب تفور سے یو منی, منی او اور چاد یو منم نہ بس منی آ شرک والا سوارا یا داری معتقد خلق نہ اگر ایمان نستے چارے تو صفا ایمان کی اللہ فرمائی امنگ اولاحم المن نپذان کی صفائی ایمان صفا دین پیدا کے چپائے کی شرک پائے کی تو کفر دا کافران دات و نہ مشرقین رسم و رواج حص قسم ملاوٹ نہیں امن پر راجی عظرین منیر صاحب کرام و دور کی تاریخ اسلام کی مخن ترشید بلن سو اقتصاد اختسا چام آواز رازیار اقتصادی حالت خراب منگ قرضداری فلان دی فلان دی, دی دیو جم لیکن اول داؤ گرے اختساد کی پدی شرن کی, تاثر دی کی تاثر امریکہ امداد کی تاثر برطانیہ اور جاپان امداد کی یعنی رستا قرضوں نے معاف کی سرز نے معاف کر شل کا لے رس نے شل کا لے خیراتی ہونا اور جی کر نہ خدا نے ڈبل کریں دو وادو پارے مانے دو وفاص اعتماد مکھی وفا چل تو فاکڑے نہ نکڑی بلفرشی لیکن دا زم نہ وسد اقتصاد پارا اس ذریعہ نہ اللہ فرمائی رب لا کلو من فوق وخت ارجل و او خوراک واڑے و سدام دن واڑے برے نا اسمان باران واڑے برے زرن زورند میوے واڑے لاندین فصل واڑے او بو واڑے نہرو نو سندھ نو کہڑے ددی ٹول دوپاری اور لاج دے دا اللہ کتابوں تاؤ سرشتا یہود و سر کتابوں نہ سارا سرو آگی خطاب مو سر کتاب دے قرآن کریم قرآن کریم جاری کے اقام وزان کی جاری کے بر مل کی جاری کے دا قانون جوڑ کے و اقتصاد کی گی اور نہ جوڑا رہے نو امریکہ و امداد او بس افستاس و, و امداد پارے کے حص خیر و برکت نراض کالی تال امداد در کی ملک کے ابرے نے اب وخت لاڑی سی باران بن سے کم برکت راج ولاقر فتح برکات بارفر دا مختصر د قرآن کریم پتر اور دو قرآن پر تصویر کے استحکام دا ملک دا پاکستان پیسر پا راج اپنے مسلح علما پوائگی میں استحکام دا پاکستان علماء لمارا استش در مقابل کی دا موجودہ حکومت پالیسی بڑے پا موجودہ حالاتوں کے چاہے امریکی لاون اور قول یا ریل آڈے اور قول صرف بڑے غرض بانی سے زمگ امدادی اور زم لاس ڈالر رائشی زمیات قرضی معافی داڑے غلط اور نہ اس قسم سیاست میں لے نہایت غلطی دا نہایت بدراہی و گمراہی دا دونوں غلط نتائج دی دیوان داستوچ پکابلے چا امریکہ چکل تاغیل زیور کے یا فضائی یا زمینی طریقہ نے پچام لگ گئی پانستان مسلمان و عام لگ گئی اور انصلانی سکھولے وہ بلفرس گو کی آپ انہوں نے مجلس کے گورنر صاحب سے شکایت کر مودی سے ناچتو ہوں گا ناستو پتی بانس تو آ گئی باس نہیں چڑھا مکو افغانستان کے اسلامی نظام نستا اور دلیل سو مانے زمانہ والے نہ ہی اسکولوں بند کراول جزیس چیز باندھے بالفرز بند کر دینے آئے د اسلام نظام خراب نہ دلیل چالتے اسلامی نظام نشتہ دلیل استر کے نہیں سپٹے دا خلق ہوئی چہرہ نور پہ گتن پڑی لیکن باوجود بال فرض بال فرض اسلامی نظام نش مسلمانان مسلمان دی نقل سے امریکہ ہو مسلمان ہوئی آیا دا زمگ دینی آیا دا زمگ قومی دا اسلامی غیر اخلاق دیت گور اور سرد پاسد عہل اور افغانستان کو مسلمانان ہو چاہے کہ مساجد دی پائے کے قرآنری پائی کے منزو نری پائے کی عبادتوں نے کی غلی وجلی کی ہے مونگ تماشے کو ڈاکٹر دیم غیر نے دیر و طرف تا حکومت کل افیدی زری بیانی سے مون چکم پالیسی ددا فائدہ دا فیداد منگوائی فیدی بیان بیانے کو نقصانات بیان کا پین سو چکے قرآن غریم کی شراب و جواری کی فیدش تھا لیکن ضرور پاکستان بیا و تلے ضرور مفاصد داغد فید و نیاد دیگر اب آم امریکہ چدائے فوج مثلا دل تراشی کسی نہ اب کم طاقت ستا چتے بے بیا اوباسے دانشی کہہ رہے ہیں آئی جے تاریخ گوار دے ہندوستان دو سو تقریبا تقریباً مخ کے اگر چر ملک تراغی اکم ہیلا اپکم کے دونوں ادت ملک نوکران اور اختر افطار افطر افطار کوششیں ملک نمل کے قبضہ کو حکومت قبضہ کل چاہیے فوجی طاقت ندامل ملک داغیر پلاس کے لڑسا اگر کاغبل سے جن ٹان کے نہیں دلتا لیکن ملک بینی دین بیاسن نے بچ کے ملک ملکوں کی بے رشید دی آغریبان جاری داغ سرمائے عرصے ختم کرے ایسر طاقت سے فوج دا امریکی ایلری کی دے فساد و دے نقصانات میں نے سوچ پکارے چاہ امریکہ بلفرستان زیور کے اور عیدت تراشی صبا کی ریش عدت اور مسلمان غیرت مند نہ عرب مر گئے اکثر راجی آگی داس بالکل وہی اخکارہ چکم غیرت اسلامی اگر پہ ملک پاکستان کے نو قبل نے فوج دی دے رکڑی نکی پا غیر پاکستان نہ آس کئی دہ نہ فضل و کرم دے دے, دے ملک مسلمانہ دی انگریز و محکم نے برداشت کرے اوسم نشی برداشت کو لے برداشت کی غلطیوں کی پاکستان غلطیوں کی امریکہ دل تقبل فوج کے نہیں ندا زماں زم نہ چلکی یقین نے شدہ مسلمانہ نے چرے نبرداشت گئی نہ خان جنگی بجوڑ چاہ چادہ مل کوئی چتا تو خان جنگی جوڑا ہوئے نا خان جنگی ستاپ پالیسے جوڑی برے مل با بعض زدہ غارم سے برے ملکے کم پالیسی حکومت جوڑا کڑا اگر سے سنگم کے علماء لما ہوئے علماء سر مشورہ کڑے لیکن عمل پائے نہ لے ارے چند سیاسی خلق چی پاقی کے ملک دشمن اور دانی پرائبان نے روانی منگوا مطالبہ کو جرنیل سے بنا حکومت اقتدار والانہ جدید پر اقبال سے پر اخبل فیصلہ نظر ثانی ضرور کی اور خاص کر علماء شاغ ملک د دین د اسلام بالکل امان دار دی داغین علی بیا, بیا ہم مشورے والی چلے بو لماؤں کی راسی نشرے چاکستان حکومت اخلی یا غطاو سر سخیانت کی یا غلط فیصلے بیاہم پریوا نے فیصلہ اور پل ضرور کی افغانستان نے سام لو کی اور انشاء اللہ او ام سے میں کو لے دئی حالات امدیری اللہ دائی فضوم کے رو بچو او اور حمل کے معنی ناکام سیری ہو بیاہ انشاء اللہ ناکامی لیکن گا عدیلت تم بھی چاگا علماء لکا اس دے مولی سے بے مولانا فضل رحمان سے امیر جمعیت علماء اسلام اغمقے جاہاں دے اعلان کرو سمت تزلدل پائی راغلو چننن دا ٹول مذہری جماعتونا ٹول پیوزے شی نے انشاللہ دا موٹے نوی مخیمات دا موٹے مسال ہوئے دا دو موٹے نم زیادتی دری مقابلان ندا عمل کو لیشی اور نیوی آمریکا کو لیشی دا اللہ تعالیٰ پا مدد أقول قولي هذا أستغفر الله للمساء المسلمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شروع عن ومن صيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه يجوعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الغليم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 الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق بغير حق للا يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعدهم ببعض لهد وصوامع وبيع وصلوات ومساجر مخترم مسل چونکہ آخری لگ وقت پاتے سمیشت للیل رائے بھن جی پختن عادم سڑے مشرشی بوڑا شی, شی نشے کھڑے ذرا ٹول کے را آلے ورا فخوا اور با سورت دیر تراطل مرگروں یا اجتماعی پروگرام دے چاہتا استاد دل معلوم نہ ماروش بیاہ مخ کی بے مسجد کے پروگرام مقرشی ہو ماتا کی دعوت ہو لیکن ناروخ کی زباروں معذور عمران علم شوق داؤ شدت عاضر شمزکا دلتظم زاڑو پاک مر گئی مولی گل امیر سے دارنگ اول خان ماما سے داڑی تکڑ مر گئی کبھی عمدی کا خطری کے سر غلامی سے بیمار دلّا سیات و عافیت ور کی سرزم اشتہار کی تاثلستری دفاع اسلام کے لدی اسمان کتاب و سنت امام دا دفاع دا اسلام دار مقام دار دین حقانیت دار اسلام عالمگیریت دا دین اسلام دادم السلام تر محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے د ٹولمبیا پاغیر علی گل داخ واضح حقائق ہی خاص کر مسلمانان تھا در بیان و تفصیل دسائج نیچ تھا اور دومردا جو در دفاع تا پار وقت کی ضرورت تھا دیو جنا منگ اشتہار دا دفاع اسلام پنیا خیرے اور ظاہر جی اسلام بلکہ اللہ فضل و کرم نے اسلام دین نے اسلام زم مذہب بعض خلق نہ دی لی طرف تو ہوئی جی اسلام زم مذہب دے دیکھو پاسپورٹ سے وہ بولے چاہ پائی کسی نے گری استادین سرے اسلامی مذہب جی سرے اسلام ادے خادے ہوئی چنا مذہب میں حنفیر شافیر پلان کے ٹک دا ہنفیری وہ لیکن مذہب اسلام د لان خودی کا مذہب اصل قرے اسلام دا کمان شارزو کو ددیر دفاع پنگمان فرض دا چنگ اسٹار کیوں لے پوچھے دفاع د مسلک حنفی یا دفاع د مسلح دفاع دفران کی مذہب دفران کی مذہب مداخن چنگولی کو چاہیے دفاع دا اسلام ددین غورٹ کے بل نسا مسلمان مسلمان ستوئی دین اسلامی مذہب اسلام دفاع تو ضرورت دے زکا دلی دین اسلام پر ہر زمانے کے مخالف ہوشتہ دری مقابلی کیڑو در نڑول کوشش کی کمزوری کلو کوشش کئی اگر چل تعالیٰ کمزور کئی بلیکن دا دنیا را دے چلاؤ امتحان زہرے اللہ پنگبا نے امتحان راوی چ مسلمان ادے اسلام دعوے دا دارو ساسو بدی حق حقبا نے گزارو نے کی دے مقابلے کی اتنا سو لے کم قربانی کو لشے دے دیں اللہ پلم کی ضرورت پری بناؤ چہر دور کے دے اسلام دہر آخرے دہر عمل دہر جہد دار شعبے مقابلے کے تاغتی قوتون شیتانی طاقتونہ دارا پاسی اور دور کی اور اہم مقابلے کی اللہ تعالیٰ دا اسلام دساتے نہیں د پا رہا پیدا کھڑی نہ پیدا کڑی مسلمانہ بار دور کی دے دور کی مسکنی خلا دے اسلام مقابل کافر قوت نا یہودیان نصارا صلیبین مسیحین اندان سیکان د حران اسلام داغم سردائی دشمنی د اسلام د نظام سردائی دشمنی د مسلمان د کمزور کولو دے اسلام دا, دا, دا, دا, دا, دا کمزور کولو مقابل داغی دپارا ہر قسم حربی استعمالی جناب ستری کم کو ختم کو ادارین علاوہ وہ اسلام کی دن دے اسلام پر پنمانے عمدہ صرف اتنی اشتاو چلی گی گئی پیداشیل چار دے اسلام حقیقت ختم الغائی ادائے حقانیت ختم چاہے کلو فتنہ اگر فتنہ فتنا اغصری مزان و قادیانات ذرا یقیناً پہ اتفاق تو تمام مسلمانان, مسلمانان نہیں، اگر مسلمانان نہ اگر کافر دی اگر جزان تا مسلمان ہوئی اور امن اسلام گارڈ ہونا نورم دا سختہ چاہید منافقت بطور اسلام اسلام دائے کی اور دائیں مقابلی کی داغ خلاف کی پاکہ کی گئی دائیں پطرز و نظام کی گئی دائیں پامال و پخلاق کی گئی سوگزی عغر حدیث منکران اگر اگرچی مختلف نمونے ہوئے پرویز پرویز تابیدارپتی دور کی سدر سر سید احمد خان سنیا سن اور صرف چاہے دا حدیث د حجیت نہ خالص انکار کی مختلف فتنی دا دا اسلام پا خلاف قسطہ او چلے گی دا اخفل قوت الحستہ مرکز الستہ دے ملک کے بار ملکنوں کے نای دا پر فرض نہ نہیں چمگا دخپ الدین دین اسلام نے دفاع کو دائقین زمگ فرض دی مسلمان من فرض دی وہ خاص کر مونگ زانتا دعوت چمنگ قرآن وسنت تعباری مونگ توحید و سنت والے مونگ انشاء اللہ ایمان اسلام والے دی. نپو خام خادہ فریزہ لٹول نمک کیا عائد تھا جنا پری موجودہ نازک حالت کے جی اسلامی ملکونوں کے اور خاص کر پاکستان افغانستان کی کارغی اول فضا جو لبت شاعر امریکی مطالع داسری بیان تاجت نہیں نشتہ دلیل تو معجت کشتہ ذکر شدہ صحیح اور پر صحیح کرائن و سرم آلو شیل قرائن دلیلوں نہیں مینوا جا چدا کار چاکڑے یہودیان اگر اسرائیل نہیں اسرائیلین و اسرائیل کو یاقوب علیہ السلام تحریک ن یعقوب علیہ السلام پر مسلک چیزی علیہ ال تم نے اسرائیلی وایوگر چاچی یعقوب علیہ السلام وسیعت پر خیر قرآن کریم کشتہ ہم کن تم شہدا از حد یعقوب الموت از قانل بنی ما ماتا من نمبادیم یعقوب علیہ السلام چوفات کے ابراہیم اسماعیل او صحاب الح واحد اور نہو لہو مسلمون جانتا مسلمان جانتا مشرانو یو جانو د السلام بچو عقیدم دا اخرار امداو چمگا کرو کرو تا مسلمانان شرح اسلام امدا وسیعت گڑو یعقوب السلام امدا وسیعت کرو چلا تم تم مسلم بے اسلامی مسلمان دو جن قرآن کریم دینا انسلام آگ دین سے قبول دے راپنز دمخ نادم سلام نہ یو اسلام یہودیت دیت پن دین حق کا نشتہ سرانیت پن حق دین نشتہ پبل نمان حق دین نشتہ حق دین سے راغ صرف دے اسلام لیکن دادپل پلار د دا وسیت نہ دا منکر دادپل نکل دا دین نہ منکر دا سوک دیا پارے نوارا نی نیا بد دیا نو بدی نوکتا چا سی دین دیا نوارا پار وقت کے جاد اسلام مقابلے تو اجاڑی واقعہ کیوں دامشورہ خبر دا اور سابطہ خبر دا کیا گیارہ تاریخ د ستمبر وہاں نکل ایسے حملہ کیا امریکہ کے یوکول دنیا کافرانو ہم ہوں ادرد جنگا اور ادرد چان ہوں یو فالی تعجب کو تعجب چنگا سوا جی چاوے امریکہ کے مجھ پرواز نیچی کالج جو کہیں انہوں نے پتہ نہیں تو لگی اور غردہ نے کرنا کیا مخلوق پسلون کی دا امریکی نہ پرو تو لیکن دا اللہ تعالی عزمت اللہ د کبریا مقابلت کو کالج فرعون یتو فرعون اللہ سنگھ تباہ نمروز اللہ سنگھ تباہ بش مشری دلہ بخلا دادا قدرت پمخ پان روز بانے سلور زر کسانو داغے دسترو نلو نے چوٹی کرے و داولی دماکرا دشا کر دلی نریش را سبا سنن ہے دا شاکر دا صریح کرے دفے داغے یا دلی سلو ریا پسانوڈاڑو داغے اے حو لیکن داخل کوئی نہ دا افغانستان طالبان کھڑی دا اسام اکڑی دری دا مقصد دانے دری مقصد اصل کے مسلمانات اور دانیں اسلام ددی دنیا د دن نظام نہ ختمو المقصد دے دا مقصد دے چوں پاکستان کی اخپلاڈی جوڑے کو امگ افغانستان نخفلاحڈا جوڑ کو ددی نہ اسلامی نظام ختم کو دو جماعت چاہے جس طرح خود افغانستان طالبان سننے لگی واقعی باز اختلافات دہائی سرزمشتا دئی ڈلک ہوئے بھائی بن احسان خجے خن بنی مارتیں منہ جہاد و د جاد لانچ منگ اکڑے نہ بریو جنک طالبان احسان کھیلو مُنگت دیو جنہ کوچ اللہ رضا شیعی ذکر جہاد زمون فری زرا خاص کر پدا سے وقت کے ذکر زمون مرگ رو پائے کی کمال اکر تولو نمخ کے راج جمش وال او در اعلان د جہاد دپارے بیائے اجتماع پا قیصہ خانے کے اکڑا اور فتوہ تولو شائق در زمون تولو در سخطولے دی چکلہ امریکہ د جنگ اقدام اوکی برعمل نیوازی افغانستان نامو پاکستان وعلو مسلمانان وانے وہم با جہاد فرضی ادا ضویرہ قرآن لدا ثابت حدیث میں ثابت دے دسوئی دے دا دفاع ہوئی دا قسم دفاع مونگ اخبت توفیق مناسب اکڑا او کلج موقر ازیئے انشاءاللہ تول مسلمانان تاسو مرگری اگر جہاد تو تیارے کریں انشاءاللہ دانا وال جنگ جوڑ کے حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہو جنگ نے سی ارمان نے جنگ جو نہ آخر بس فطر سے لگی اصل امتحان کی ناکام سی جگہ لیکن جی آپ رس کہے گی نہ حدیث کی وجہ ہے دار زی کرکڑی خدا دفاع دفاع طریقہ سداغ جہاد اللہ فرمائی یقیناً <تصفح> <تصفح> <تصفح> اللہ تعالی دفاع کی کی کیمان والوں اللہ کئی اللہ مامکا نے صرف امتحان دی اور اللہ دفاع کی <تصفح> <تصفح> ایمان والا سوکھ دی مسلمان ذرا امام بخار ایمان دشرید مان دا اللہ پنیز اور اسلام دا اللہ پنزہ ایمان سر انیک عمل او اور نیک عمل سورا ایمان محتبر عقیدہ ناگر خراشی دا ایمان اسلام شیپ حاصل کیا اور یقیناً اللہ سلام دا فات کی دا ایمان والا مدافات کے مسلمان اسلام نہ اللہ غیر پارا انسانان پیدا کی مونگ اللہ ناڑوچی دے دور کے اسلام دا دفاع د پارا قبول کی کر دفاع اسلام ذکر کبو ادن چکمی فتنی تا سبر بطور تحدیث رحمت مت وے لطور فخر من کی مرزائیت راگلے ٹک دنور کسان بم دئی مقابلے کیڑیوں کی گم پائے اللہ فضل مخ کیاس و معلومی تقریباً سلور کا لڑان دے دل دمال سو کرال بے خور کے اور جمی تو لما سڑے دے اسے مسرتا لکستا شب قدر دے واقع پیراشیر پیراشیر کی اور مجانب اکڑی گا باس سر باس اور سو نے محما سر با سک سوڑی خبر آؤ جو اندر جما دا کیس نے شمکوس کا میں سر اس تعارف نہ دارا کریموں کو اشات والا یا پنچوران کام اور باوجود آ گئی بس تما دشاخو لے تما سرزیم و نازرے کبزمنا زری بری جیل کے بدن نہیں پیس ہو بالکل اللہ فضل سر تیار بلیو عالم دلیم سلیم آہر اللہ وسایا کال کم دے کیمنا زرے لا لاب سید ونگا الگ بیا ویشن اور تراشرم شرد جی، سڑک بگاڑ کے جی. بس منگا ناسو سڑے مقابلے پر مل کی کھڑی دی بس ٹکدار لا قبول کی کھڑی دیو پر ایسا فخر دا جو شرک دے درکڑ قسم سر آئی پاخیدوں کے بغیر توقل امید نہ اختیار مند نہ قبر دلی خلاف کے دے من کے آواز مشرانوں اور دائی پا قدم مانے پر تکڑے اللہ پا فضل سمر کامیابی سے سعودی کلی تو پاؤ وقت کیمبل توحید اور سنت مسلک اللہ جتد اسلام دفاع وی. دفاع اسلام اللہ فرمائی زفا کو بس اللہ ای. نو کفا باللہ کفا و باللہ اللہ پورا مددگار دل پر اللہ تعالی وج پش گئی دا سو اللہ تعالی خدا ٹول بندی گانی صرف دم ویلان دفا والے دفاع ایمان نہ سی واچ نہ مسلمان نہ سی واچی والے دا دا صد اللہ تعالیٰ را کرے راکڑے سر اللہ بندگی کا اسلام من حقوق حقوق اللہ مانے دین اسلامی امانت راکڑے ڈیر خلق پلی کی خیانت کی اور ڈیر خلق داسری چر اللہ متنوع نا شکر دی, دی. کار انکار کی سکھ خیاانت گرد سکھ کارا من کر نہ قسمہ قسم کافر دی کر اللہ ددی سر زمامین نشتہ زما خخن بندگان و مقابلے کی شاید اللہ جینا من ہو زدہ سے کسان دفا قوم دل دکھے اور قوم خوبصدی قبان دفاعی د دفاع طریقہ سرا اللہ اور بسیہ تینوں کے بھائی دفاع طریقہ جہاد جہاد ردم و دل ضلع ابتدائی دور و دم و مکم آ مدین آن کھیلا کالی فو مکہ مسرقانسمت مدین کیسمت اللہ تعالیٰ تو فرمائل کر دانش دفاء اللہ کی پارم چین ہو تو ہم سب کر. اللہ فرمئی دفاع دادی دل تزن دے نیا فرض دے بتاس نہ مانسر دفاع ن اسلام او دفاع د ایمان داغ اول علاش اول آئے تو کامل علاج بھی اگر چاول نے کامل علاج دا, دا دفاثر جنگ کو اللہ اللہ پلار کی داراسی دا, دا انسان وین توین تو داغ انسان وینا داغ انسان نفس دا انسان بدن اللہ تعالیٰ اس نقاری اللہ دا دین اسلام نہ مخالف ہے داو سی سب وین اللہ فرمائن چڑا گاندھی نم پا دائی زمین سے قیمت دا اللہ فنی والے نشتا کل شدید اسلام مقابل کئی اللہ حکم کی قتل دی صرف اور دا دا قتال کے, مخ کے دعوت تھے امام بخاری بابو نے اخیری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم د خیبر غزہ کے مختلف کلاگانے تا یا قلعہ حملوان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگت حکم ارک چتمشا اور اللہ سے پائے قلع حملہ وہ سنگ کار بک آلارسل ترتیبان سنگ ترتیب اول چکل اور سے نو ادڑ ہومل اسلام و مائیں جبال اول بادان آسو کو ہم یہاں دی د یہود نعوت اسلام ور دلاول دعوت اسلام ورک کتا جنگ رست کو ہوت ورک ہدو جن راہ علماؤ امامان مشتحدین دئی بر مسل کی اپالی مختلف یوقان سے دعوت بہر کافر تمخ کی کہ نے کہا نی ن بیا سر جنگ اور قتال کا ايو امام مالک رحم اللہ باجن اگى ہوئى چلنا کل ش اسلام خورش اسلام خورش عالم کے نو پدی وقت کی بيہ دعوت تاجديشت ہاں دعوت مستحب بیا چلاول دعوت ورك چن منى وي جنگ ديار دفاع دعوت دعوت سرے بیانوں دی جرسی دی دعوت سرے درسوں نے دی تقریم نے دی کتابوں نے لکل دی داغی بیانوال دی وہ دا سیشی دعوت دا اللہ دا توحید نبی صلی دا سنت نو دارے دعوت دا قتال و جہاد دا خلق تیاروال داغی ترغی برکوال دا دعوت دا, دا, دا, دا, دا دفاعوال دفاع طریقہ اور پس آئے نبیاء دا دفاع سے شو آگا قتال فی سے بھی للہن <تصفح> دعوتی جہاد قتال لے دے او کتا مؤثر سبب سیشے قطاریں گی جہاد اور کی کیوں مؤثر سبب سشے امام بخاری بابے بابر اختلاف و تنازع سردار شسلمان اللہ فرمایو لا فتح سے لو تضب ارے حکوم کو نظام کو ہے جگڑے مکو شے، کمزوری و سے ابھی تو یہ کی اختلاف کلش مسلمان و پمینس کے اختلاف ہی واقعی میدان دا جہاد تن جمع کی د کفر پورا مقابلہ نشی نہیں نو کافر انگوری اور تماشا کی شدہ مقابلہ نشی کولے لا فرمائی سے فائدہ بھائی پکیا گرم ساتام مسلمان پن سیریو سریو دفاع مسلک کے ابو حنیفہ وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ چاہ انکار کرے منگ تو امام نو یا ویلی چائے تپا نو پائے کے دیا نت ناؤ پائے کے علم نہ چیری چائے چاسا درو گئی دل ثابت کی دی امام ابو دا پ مطلب نہ پسیلا بس ختم دا بس کما کل ہوئی چاہدوسا مخی گیا اب کمزائی تب کمزے ہاں قرآن کریم کشت اللہ و تپوس کی سانا مزا قصص کے سی دیکھیں ماؤ تا ٹرپ کی داخل اور خل کو تاسو دنیا کے د پیغمبر کی جت دان تیار کر ایجاوت رسول سے ہی مانی درضم رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حادیس کی دعوت سنت دے دلی ب تفوس کی چتاس و دے سے اجاوت کرے قرآن کے بداشتہ داشر تو قرآن کریم کی کمزوری کری نہادیث کی کمزوری کری دا پتاب نے ددین کی کمزوری کری چست و نما پیامت کی بقبر کی ری ماں ابو علی فرحمۃ اللہ علیہ نے تپوس کی جاہلان خبر کے اختیار کرے قرآن پہ جاہل, جاہل عالم تباہ دامل بس لگیا کی گلوی دا سر و دا تب دام چڑ بچ کر دماغ نا خبر ہے نا بے دماغ منہ وا دا فری گے منگم خلق مناظر جھگڑا ختم سی مناظر بن دیر صرف چر مذاکر اتفاق پیدا کی بیا خدنی بازار خرابی دل. عزد کی راغیش زماں بری کو اللہ قبان زماں امامت و زماں فرعمیت و زماں خطابت ہو سیتا وقار ختم کو دا لا تر جنگوں کا کان تو ازو منتشاہ اور عزت سے پری کے لیے اور اللہ کتاب خدمت کی عزت پری کے لیے نبیسلم حادیث والے لائے خدمت تو کہ اللہ بالم عزت در کی عزت پریوار کی تیج مقابلہ کے نو عزت نہ خب عت کے وقت کروں گا صرف نصیحت کی خیر و نسیہ جلسے ملسے پریرے ہاں خو لیکن اتفاقی مسال توحید دپارا دنویس و سلم د دا اتباع دارا دا چو مسلمان و د اتباع کرے کا اللہ تعالی تپوس کی ماں جب تم المرسلین نن خدی سانشتا چپلان کے داخو ضعیب نے کرنا اور ضعیب حدیث جی داخل کرا ادا تعیون بکی اور تعول اللہ فرمائی فام طالم و لمبا پاورس بانی ددی خود البادی نے بالکل اس دلیل بہت سر نہیں نہ دلیل تھا نہ سب چل فرمائی تاول سنت سلاف سسلم سوال لالا تپوز کی قبر کی دشال تپوز کی قبر کی دا دین اسلام سام سوین سو تو بہت سی بل جواب اسلام کو آئے گا اچھی چال تو دفاع اسلام نہیں کڑی نہ اسلام نہ پا کوشش نہیں کری بل لالے نہ پارے کھڑی آپ قبر کیا جواب نیچے اور لے کر گردان ہونے جی بدلتے قبر کی تپوس گئی پبار کے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سرکل جی مان والے رسول اللہ رسول اللہ تعالیٰ پہ گاما وحی را وڑے را قرآن پر شکل کے را حدیث و شکل کے مونگا آغیبان ایمان را وڑے مونگا منل رے دیت جوابی رسول اللہ ہاں کل کل دے انبیاؤنا بل تپوس کی دارینام تپوس کی اللہ فرمائی لنسلنن لذینا آسی لئیلہ ولنسلنن المرسلین امتیانو نم تپوس کو کم امتیانو نم تپوس کو دا امتیانو نم تپوس سمازا جب تم المرسلین کم امام مذہب کم کتاب کلی کم کتاب کلی مو تفوستے منہ پوائنی چل کو زمان تقلید حنیفہ رحمۃ اللہ کو سر تو خا ہے سوکھ چی ماتر ہمارے تو ندی ویلے ما مامش میں روئی درگڑے آو ما صح تپستان بتا تپوس اللہ جی عمانی عمانی <تصفح> بدا کی تبر رینا تو تپوس بکیت تا تو چاوی لوچے ماں پسا چاوی لوچے تو جما ہرا خبرا دا رمانا خبر قرآن اکوال دو لما اکوالو سا حادیس یو جانب کبل جانب تھا لکھنا دے مقام ترسی جگم دیکھ کو نن جوڑلپ سی موجنے کی یو دیسر نکالنے کی پلان کے نکبل مشران کر دیا تو نہیں مشران امام ابو یوسف رحمۃ اللہ امام ابو ہنی رحم اللہ خاص خاصاگر دو مسلک دار سے در علماء اور امام مالک رحمت اللہ در مدینی امام ادار ان سعید عمد صاحب در مدینی پر لئے وہاں اماؤ کے تابین کے دانا مخ کے دائیں مسئلت دانوشی پر ویلاؤ دس نمائی تھی داخل اختلافی مسائل لیا حادثو کشتا نیمام ابو یوسف تو یہ امام دے مسلم بدن کیا کی کی اللہ اللہ بلکہ اب دوا کلے حجت اللہ کی اور انصاف کی دوا قید الجید کی دعا کے لیے امام یوسف سے امام بوسف رحمۃ اللہ علیہ خا امام مالک بمکی مسکی سعید ام نے کون سا اب بہادی روانے سے روان خل کوئی دس, دس ایمان محبتو، دلانو ای یو بل دا دا مخالف ہو دس محبت ہو دا دگڑ ماما نے جوڑے کری مامان جنگل امام لا مخال خواہ نہ خلاف نہیں کرے اوبل پسیمز کو روس رلک پیدائش پاپسی مون نے کی پاپسی نے کی روس خلق پیدائش ہو چاپ کیوں نکل جی چکے ہنسی سڑے وخبلا کتابی کافر کتابوں کی کلی خلاص الفتح کی نکلی رہنا فتح ادا سے پخلاس شیطان نے دو ککڑے بئی باسور تو درخواست دارے سو دلی سینوں کی مقصد دے چمون بے حاصل کو چدار اپنا جماعت رک کو دائیو غٹ مصد دے دے خلق و دے حسد یان و پسینہ کے اللہ فرمائی نیشی حاصل ہو لے زانسلہ کر رہی انشاءاللہ نیشی حاصل ہو لے ان فی صدورم اللہ حقیبر مام بے بالے گئے جنہی شیئر گولای زانسلہ سڑک ہے نرد آخرت صواب کی نرد دنیا سے فیدہ کی پکار گازی رازے ٹول مسلمانان پہیو صف کیوں ہو متحد شو دا امریکی دا برطانیہ دا سلیبیروں پر خلاف کے ٹولانی مسلقن والے ادھر مسلمان پائی کس طرح سے اتحاد پیدا گا خدا کم چا زان زان دی دی دا دفان کو دن پار جلسے کوئے دن پارم احتجاج کوائے خلق تک جہاد خبر جو ابو نان کو مچیلی ملی جگہ پبار کے ٹولی خبر دروغ کئی دروغ اک رشتہ کئی نماسر مقامش خدا نور سلام پم کاغذات نہ کو ماں جی, جی کل ما میں جی جی جی ضرورت کیا تو, تو دروگی ٹول کلوی جی ماما نے کمزر کی ٹول درو گئی پنگے ثابت کی لانڈا خبر ہے کیسٹا زمگا جلسہ در سنشتہ سہ مقصدہ مسلمان کرم الحمد اللہ دین اسلام زمن دین نے منگمان فرض دی چمگ دین اسلام دا ہر کو اور دین اسلام کے دنہ بیادہ مسلک منگ تن بہتر اور حق کاری قرآن کریم وسلم سی لڑس ہے حدیث پر مانو کا نئیم آخا قرآن و حدیث ماں چاہے بلکہ اوزینا چاختر آئے گئے سز سدان کے برشتہ میں انسلام سند کی لکھو پنچ پیر شیخ القرآن رحمد اللہ رحمت دیبے دا توحید دیر اچت کار کڑے بڑے ملک دا قرآن کریم ترفت خلق و توجہ کمزرواد ملکی داغ استاذی عبید اللہ اللہ مشہور دا عبید اللہ سندی رحم اللہ استاذ داغب دا کتاب کے پخلے سو کو اغل کی شیخ الاسلام مولانا نظیر حسین رحمۃ اللہ علیہ مولانا نذیر حسین دا ہندوستان بھی رخل قور پیری شاہ حدیث عدیث کرو <تصحان> عبید اللہ سندھی اور زماں استاذ سال پیدائشی چخد استادان استاد خلاف گفت یا دا دس والشیز شیخ رحم الله دا پنشویر داغ استاد استادو دو غور گشتوں مولانا رحم اللہ محدثو دا حدس شیخ استادو لیکن یو موقع کے کې پر رت کی کتاب نکلے التسار بھاخی نکلے تو رہنا چول استاد کی کتاب لکھ استا مسئلہ مسئلہ خبر تعالیٰ لا فرمائی تر کی جو مولارے کشور سرف کو ماسک جوڑ جو تکلیف نہ مانی میں مانا مہتال مانا و میں متدان تعلیم ہو کہ او کنا عالم <سؤال> نہ ہو نہ تو علم غلش میں سموے کنا عالم ہی کنا جاہل غلش مان کالو خطہ تمام تخلیل ما ویا خلق وترے میں زدانش ہی ویلی ش زالم نیم دخل نہیں ش আদম نہیں ویلی ش زالیم مولدی ایت کی ویلی ش علم پوچھا کہ نہیں ناغری ددی پیمانہ دارشار تخلیل کی تو غالم ہی کر قرآن و سنت بان پھوئے گی کتابوں نے امام شافی رحمۃ اللہ لے. اتفاقی قول لے المواقعین کے ابن قیم رحمۃ اللہ چدا اتفاق سے پریوانی سے مقلس سڑے عالم نہیں مقل سی جاہیل موتی مقلد موتی عالم صحت بلکہ عالم صحب سے مفتی سے مفتی سےنفی کتاب, کتاب رد مختار شامی عالی کی کتاب القزا کے جی مفتی با مشتحدی مقلد سڑے مفتی نش کے رے کتاب نہ <تصف> لے وہ سڑے راشی مفتی ظلم نے برے ملک الفاظ دے بھی قرآن بادت والے نوازی ادیب الدا شیخ القرآن یو سنی حدیث مطلب نوازی دا شیخ الحادی سے مقصد جمع دا تان برے بڑے کو اگا دا دارے چھے دا خبرے سبب دا پار دے افتراخ مگرد دا امد مخراب ہوئے دی مسلمانوں کی دا جگڑیں مپیدا کوئے دی پھر دے چھک پل اسلام مانے پوشی اور دی دا دے اسلام ندفع شروع کی اگا دعوت دی دا دے اسلامو اکے چاہا قرآن و سنت کے پروتے اور جہاد اکے دے اسلام دا پارا دا دے دفع دا پارا اگا جہاد تتیار شے کہ دی چھلاوال خوزمان کی دا دارے چھے دا دا دا امریکا امدار سنقی فی قلو بال کفر بے معشر خو بلان دمراہ بے گیر والا عیسہ بےغیر تمہیں بےغیر قوم انگریز اور قسم عیسہ علیہ السلام طلح ہوئی مریام تیلوبیت تو کل اللہ دا سیفت دنیا والا اور کڑی دار شرک دی کم قوم کی جی شرکی اللہ فرمائی زدائی فضلوں کے روب غرض دنبی صلیم خصوصیت بے روم زمگنبی خاص صفت اللہ فرمائے روب زمانہ مسیحت تو شاہرن اللہ تعالیٰ یوم زمانہ خلق یری واقع دربار کے ناس تم سرا خطوق مالکر سر دی انگریزان تو بنے لسفر وی اصل کے حدیث کی ہے دا حرقل پر شام کے کے رسول اللہ نے دا اللہ پر حدیثت اور طبیلے کی پری شرچ کی کی کی کی ای تم تاسو تاسو ایمان نہ آئی اللہ دروگن فرمائیے تاسوچت دنیا کی غالب ہے خیرت کی آدی نو فقار داری پزان پرسان کے پورے ایمان پیدا کو جی پرسان کی تو قران کریم اور دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت دا حدیثو پورے کتب پیدا کو دی تو پورے ایمان ہوئی ادی اسلام وی لکھی یا گرے کہ اللہ تعالی دا کافراں پزروں کے سنگر و باشی نیشی کالے نیشی امریکہ او کویر کی بلفرض زم دے امتحان دا پارا نو گیا دا عہد دے زم دے ٹولو انشاءاللہ انشاءاللہ ہر سڑے مدد طاقت مناسب اگر جہاد کی, کی, کی اللہ ممتا اللہ کا اللہ اللہ اللہ و مسجد جمع الدیا اللہ علیہ امریکین و سلیبین ولی اسرائیل ول ہندوس ول کفرتم اکول حضرت اللہ علیہ پتا یاد اللہ ایوب اسلامی کیسٹ مرکز مرکزی بازار شا جذبات کی درائی واڑا کی د دو جگا دیپ کل جہان کی اے قام کا مغارت اسلام کا امریکہ لئے ادا وار پاکستان کی نوپل بکرو بانکڑوں شرمندر آتا خدایا جهاد کے ری ر اسلام فی لندن کی پور خدا دہج راندار مان کی رگلی اس امریکہ امری نگریز جہاتا تیار <تصالح> چھوان ناندی راز چیزیں ہاتلی اسان دیر راز چی زوئیں ہات ک چیزیں رو دد اسلام پلن می اس مدئی ہیرو دسلام پلن می اس مدئی کل بتری قربان ہزار بتری قربان ہزار منگ میل مدئی منگلہ پوتا نہیں سرو ناتری قربان دراز چیزیں ہاتا تیار مپ جنگانگریزان داد ہاتھ تیار چیمان چیزو جہاتا خبر شی اگریزانو دیا ٹول کا پیرانو خبر شی اگریزانو ٹون کا پیرانو غیر کڑے پہاڑ سونا نو غیر جو پہاڑ جد سانو میری کچھ مغرتا انگریزان دیا چوڑا دیر چیز زوجی ہاتا راولی ادام پمر کام ریزاندی راجی کی جہاتا ہاتا تیار چکا ناندی راجی زو جی ہاتا گاو بادما کے من انشاء اللہ واشنگٹن کے گو بادماں کے مونگ ان شاء اللہ واشنگٹن کی لانو رمرکا پر داد بجور پمست لانو رمرکا پر داد بور پمست خبر بش انگریز موسی دن جن پہ دیا درازی دی کی زو جہاں جی دیا کی پاندی کی زو جہاں جی امریکہ نان داد ہاتا تیار دے راجی چیزوں سلب دکھ آنا دے نم تو مسلمان دی مسلمان انگریز موقع میدان دے انگریز مقابلے تا ول پاؤں میدان دے بیا نچ کی کپل بلکی نواندی راجی کی زوج ہاتھا تیامزان درازی کی زوج ہاتھا راولی ادام پچا انگریز آندھی راجی کی زوج ہاتھا تیا چی کمزان درازی کی غیرت پا اسلام اکڑے جانو نکلے بہ دارا غیر اسلام اکڑے جانو نکڑے بہدارا غفلت لکھ کے پروتا کما ہو پروتا کما ہو رہا راول امریکہ نیل مانو د پاکستان درازری کی جی زو جہاں تیار کی جی کمزان درازری کی جی زو جہاں راول اس ناندوجے ہاتھا دیا چکا ناندئی چیزوں جہاتا تکلیف نشتہ ڈیرو تیار دل تارا جی تکلیف نشت دے ڈیرا تیار دل تارا جی گنا ددر تماپو شہیدی گنا دادر تماپ شہید اسلام شای کپ رو جاؤں دینا ادو مسلمان آندے کی زی ہاتا جی تیار چند آندھی راجی زہ راولی ادا ماپ چمر کا نا گری چیزوجی ہاتھ تیار چکو نان بے چیزوں اللہ سد خبر شرمل دے اللہ سپرتا قد خبر آسرمل دے کا دمریکہ ٹول پش پر بدل دے کا دمریکہ ٹول پسی پر نم بدل دے, بدل دے جو پپو چکن والی جاندی راجی چیزوں جی تیار چکن جان دادی چیزوں جی ہاتا اسامہ پس امریکہ ناگری داندھی راجی چیزوں جی ہاتا تیا ناند آدی روزے ہاتھا رولی اتماپ چمکان تیا خبر سے انگریزانوں بہتون کا پھرانو خبر سے انگریزانو ٹون کا پھرانو غیر پہاڑ سونا نو غیرتین جوس کرے پہاڑ جد سانو میری کچھ مرغی رتا انگریزانو جہا تیا راجی چیزو جہاتا راغلی ادام امریکان امریکان دیرا چیزے ہاتھ تیار چکا نان دادی زوجی ہاتھ گو بادما کے مونگ انشاء اللہ واشنگٹن کے گو بادما کے مونگ انشاء اللہ واشنگٹن کے لانو رمرکا پر دانت بجور پ منس کی لانور امریکہ پر دانت بجور پمستی خبر بشی امریش جن رازی زو جی ہاتا دیا چی کمبا زو جہاتا امریکہ تیار کیم ساندی چیزوں سلف دکھ آخنا مسلمان دے سلب دکھ آبدی مسلمان دے انگریز مقابلے تا وڑ پاؤں میدان دے انگریز مقابلے تا واڑ پاؤ میدان کپن بلکوں پب جمتا نواندی راجی زیادہ تیادی راجی زوجی ہاتھا راول اچام پمر کا نا انگریز آندے ہاتھا تیاچی غیرت پا اسلام وکڑے جانو نکڑے بہیدارا غیرت پہ اسلام اکڑے جانو نکلے بہ دارا اپنا پروتا کما ہو رہا اپنا پروتا کما ہو رہا راگلی امریکہ نام من پاکستان دیر چیزوں سے کم سالا جی راجیز ہاتھا راگلی اسپریکان اندی راجی چیزے ہاتھ تیا نان دراز چیزیں تکلیف نستا دے ڈیرو تکلیف نستا دے ڈیرا